ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے منفرد طلب کرتے ہیں ہم اللہ کے یہاں اپنے نفسوں کی برائیاں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یا برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندہ ہیں اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ناصل ہو آپ پر آپ کے اہل خانہ پر آپ کے صحابہ کرام پر اور تاقیابت ان لوگوں پر جنہوں نے ان کا اچھی طرح اتباع کیا اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لے کہ یہ دنیا اپنی حقیقت میں اللہ کی طرف سفر اور دار قرار و آخرت کے لیے طے کیے جانے والے مراحل کا نام ہے سعدت مند کامیاب وہی ہے جس نے اس دنیا کو آخرت کے لیے پل بنایا اور اسے مسکن اور جائے قرار نہ بنا کر اس میں اس طرح رہتا ہے جیسے نا یا مسافر ہو یا جیسے وہ کسی درخت کے سائے تلے سویا پھر اسے چھوڑ کر چل دیا اے میری قوم بے شک یہ دنیاوی زندگی ایک متا ہے اور آخرت دار قرار ہے مسلمانوں یقینا اللہ تعالی عدمت و جلال والا ہے ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اکیلا ہے عظیم غلبہ و قدرت والا صاحب عدمت ہے جس نے ہر چیز کو جو اس نے پیدا فرمایا ٹھوس بنایا ہے اور ہر چیز کو جو اس نے بنایا نرالا بنایا ہے نہ عقل و خرت اس کی حیرت انگیز قدرت کا احاطہ کر سکتی ہے اور نہ نفسوں کے خیالات اور اوہام اس کی عدمت کا ادراک کر سکتے ہیں سب سے عظیم کائنات و مخلوقات جن میں رب تعالیٰ کی قدرت وہ عظمت جلوگر ہوتی ہے ان میں سے برگزیدہ چنیدہ پاک باز فرشتوں کی کائنات ہے جو اللہ کی عظمت جلال اور قدرت کے آثار میں سے ایک نمونہ ہے اسی لیے اللہ سبحانہ نے ان پر ایمان ان کی معرفت اور ان کی وجود و اعمال کی تصدیق کو ایمان کے ان ارکان میں سے ایک عظیم رکن قرار دیا ہے جنہیں اگر بندہ نہ بجا لائیں تو اللہ اس کی نہ کوئی فرد عبادت قبول فرماتا ہے نہ عبادت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا فرشتوں کے سلسلے میں ثابت شدہ بہت زیادہ شرین نصوص کی روشنی میں تھوڑی تفصیل سے گفتگو ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور اسے تقویت پہنچاتی ہے اور دلوں میں یقین کو راسخ کرتی ہے پھر وہ اپنے رب تعلیٰ سے شادہ ہوتے اور اس کی تعدیم و اجلال سے لبریز اور انسان کو اپنی کمزوری اور لاچاری کا پتہ چل جاتا ہے اور یہ کہ کوئی مخلوق ہے جو خلقت و قدرت میں اس سے برتر ہے فرشت یقیناً اسی وسیع کائنات کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہیں ایسی مخلوق جو سراپا معصومیت طہارت اور پاکی ہے اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم میں وارد ہوا ہے وہ اللہ کے قدیم ترین اور عظیم ترین مخلوقات میں سے ہیں اللہ نے انہیں مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت دی ہے ان کے دو دو تین تین اور چار چار اور اس سے زیادہ پر بنائے ہیں وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان میں توالود و تناسر ہوتا ہے اللہ نے انہیں طاقت قدرت اور عاجیب تیزی عطا کی ہے جس سے وہ اللہ کے عوامر کو نافذ کرتے ہیں جو حکم اللہ ان کو دیتا ہے اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اللہ نے انہیں عظمت خوبصورتی اور رونق کا پیکر بنا کر پیدا فرمایا اور یہ بات لوگوں کی فطرتوں میں جاگزی ہے اور یہ بات لوگوں کی فطرتوں میں جاگزی ہے جیسا کہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہا یہ کہ انسان نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے یہ جبریل علیہ السلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اپنی خلقت پر جس پر اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ تب ایک مرتبہ تب دیکھا جب وہ افق ڈھکے ہوئے تھے اور اور ایک مرتبہ دیکھا اس حال میں کی ان کے 600 پر ہیں جن سے آنکھیں کھیرہ کرنے والے گوہر اور موتی گر رہے ہیں اللہ نے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ لوگوں کو عرش اٹھانے والے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ لوگوں کو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کے بارے میں بتائیں جس کے دو پیر نچلی زمین میں ہیں اور اس کے سر پر عرش ہیں اس کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان چڑیوں کے ساتھ سو سال اڑنے کے برابر مسافت ہے وہ فرشتہ کہتا رہتا ہے تو جہاں بھی ہے تیری ذات پاک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحت نہیں وہ کتنا جلال والا اور کتنا عظیم ہے اس کی ذات پاک ہے مسلمانوں فرشتے معزز بندے لکھنے والے بزرگ اور نیک ہیں وہ اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں رات و دن اللہ کی تسبیح و تمہید تحمید سے نہ تھکتے ہیں نہ درماندہ ہوتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں اور نہ اللہ سے پہلے بولتے ہیں وہ اس کی خشیت و اجلال سے ڈرے سہمے رہتے ہیں اللہ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والے جبریل علیہ السلام ہیں وہ روح ہیں انہیں وحی کا ذمہ سوپا گیا جو کہ دلوں کی زندگی کا سبب ہے میکائل کو بارش و پانی سپرد کیا گیا ہے جو کہ زمین اور جسموں کی زندگی کا سبب ہے اور اسرافیل کو سور پھونکنے کا ذمہ سونپا گیا جس سے لوگ زندہ ہوں گے اور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے وہ اپنی پیشانی جھکائیں اور اپنا کان لگائے سینگ منہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کہ انہیں کب سور کا حکم دیا جائے جیسا کہ ثابت ہے فرشتے آسمان میں اپنے رب تعلی کے سامنے سب بستہ کھڑے ہیں وہ پوری تعداد اور نظام کے ساتھ میں باہم جڑے ہوئے ہیں آسمان میں کوئی جگہ نہیں مگر وہاں فرشت یا تو کھڑا ہے یا سجدریز اس سے ان کی کثرت کا پتہ چلتا ہے جس کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا جیسا کہ ثابت ہے کہ ساتویں آسمان پر بیتے معمور میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر وہ دوبارہ وہاں واپس نہیں آتے ہیں قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اس کے ستر ہزار لگام ہوں گے اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے تو ہر فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے اللہ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں اللہ کتنا عظیم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ کتنا عظیم ہے اور کتنی عدمت و قدرت والا معبود ہے مسلمانوں ان معذر فرستوں کو اللہ نے اس حیرت انگیز کائنات میں بہت اور مختلف کاموں اور ذمہ داروں کا مکلف بنایا ہے کچھ فرشت رحمان سبحانہ ہوتا تعالی کا عرش جو مخلوقات میں سب سے بڑا ہے بڑا ہے اٹھانے کے لیے ہیں کچھ فرشتے دنیا کے نظام کی حفاظت اس کی تدبیر اس کی کائنات کے انتظام اور آسمان کی ہر سرکش شیطان سے نگہبانی اور حفاظت کے لیے ہیں کچھ فرشتے معاملات کی تدبیر اور تقسیم کے لیے ہیں کچھ فرشتے بادل بارش اور ہواؤں کے لیے ہیں اور کچھ فرشتے رحمت کے لیے ہیں تو کچھ عذاب کے لیے یہ سب ہمارے رب تعالی نے موسلات اور وغیرہ بہت ساری صورتوں کے شروع میں بیان فرمایا ہے اسی طرح فرشتوں کو تمام انسانوں سے متعلق عام ذمہ داریوں کا اور مومنوں سے متعلق خاص ذمہ داروں کا مکلف بنایا گیا ہے انہوں نے ہی آدم علیہ السلام کو ان کی موت کے بعد ان کے بچوں کو سکھانے کے لیے پانی سے طاقت تعداد میں نہلایا انہیں کفن دیا اور ان کی قبر میں انہیں دفن کیا وہی انسانوں کی تخریق میں اللہ کا حکم انجام دیتے ہیں جب نطفہ جب نطفہ خون کے لوتھڑے اور گوشت کی بوٹی پر معروف مدت گزر جاتی ہے تو اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی صورت گری کرتا ہے اور اس کے کان اور آنکھ کی راہ نکال دیتا راہ بناتا ہے پھر اللہ تعالی سے پوچھتا ہے آیا یہ نر ہو یا مادہ خوش بخت ہو گئی یا بد اور اسے وہ لکھ دیتا ہے پھر اس میں روح پھونکتا ہے پھر اس کے بعد انسان کے تمام اعمال اس کی زندگی میں لکھے جاتے ہیں اور اس کے الفاظ نوٹ کیے جاتے ہیں اللہ کا فرمان ہے وہ منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں فرشتے انسان کی نگہبانی اس تقدیر سے کرتے ہیں جو اس کی نہیں ہے اس کے انسان کے انسان آگے پیش مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے کرتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کوئی بندہ نہیں مگر ایک فرشتہ نیند اور بیداری میں جنات انسان اور موضی اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہے مسلمانوں فرشتوں کا سارے لوگوں کو چھوڑ کر مومنوں کے ساتھ یہ خاص رشتہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کی سفارش کرتے ہیں طالب علم کے لیے استفار کرتے ہیں اور اس کے کام سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پہلی صف والوں اور صفے ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں جب امین دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تمہیں اس جیسا حاصل ہو جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریلا علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں پھر فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کی مقبولیت اور محبت زمین میں ڈال دی جاتی ہے اللہ اپنے فرشتوں کو اپنے ممن بندوں کی طرف بھیجتا ہے جو اس کے اندر خیر کے محرکات جگاتے ہیں بیشتر حالت میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں حق کے ساتھ اس کی تائید کرتے ہیں قول و عمل میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں اس کے دل میں بھلائی ڈالتے ہیں اور بھلائیاں کرنے اور ان پر قائم رہنے پر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جہاں تک منافق اور فاجر کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی یہاں شیطانوں کو بھیجتا ہے جو اس کی پشت پناہی کرتے ہیں اس کے دل میں کو اور فاسد عقائد ڈالتے ہیں اس میں برائی اور باطل کے محرکات پیدا کرتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابن آدم کے دل پر فرشتے کا عرود ہوتا ہے اور شیطان کا عرود ہوتا ہے اور علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہم کہا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان وہ دل سے سکینت بولا کرتی ہے فرشتے مومن کے پاس جا کری کے وقت آتے ہیں اور اسے جنت اور رب کی خوشنوتی کی خوشخبری دیتے ہیں اسے ثابت قدم رکھتے ہیں پھر پوری آسانی اور نرمی کے ساتھ اس کی روح قبض کرتے ہیں پھر ملک الموت اسے لے کر آسمان کی طرف جا چڑھتے ہیں اس حال میں کہ اس کی پھوڑنے والی خوشبو ہوتی ہے اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں فرشتے ممنو کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں جیسا کہ سات بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوئے تھے اور یہ ثابت ہے کہ انہوں نے حنزلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو جو جنگ وہد میں حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے غسل دیا اللہ کے سیر کرنے والے فرشتے ہیں اللہ کے سیر کرنے والے فرشتے ہیں جو مساجد وغیرہ میں ذکر و علم کے مجالس میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ حاضر ہونے والے لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں وہ نمازی کے لیے جب تک وہ اپنے مسلح پہ ہے دعا استفار کرتے ہیں اور جمعہ کے دن مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر داخل ہونے والوں کے نام ان کے داخلی کی ترتیب سے لکھتے ہیں جب امام نکل آتا ہے تو اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہ قرآن سننا پسند کرتے ہیں وہ کبھی کبھی سرزمین پر اتر آتے ہیں جب کسی اچھے پڑھنے والی کو سنتے ہیں جیسا کہ اسید بن خدر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا اللہ نے قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانی ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے اللہ نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا ہے جو آپ کو آپ کی امت کی طرف سے سلام پہنچاتا ہے وہ کہتا ہے یہ فلاں ابن فران آپ کو سلام کر رہا ہے آپ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو نماز فجر اور نماز عصر کے وقت ہمارے درمیان باری باری ہوتے ہیں ان دونوں اوقات کے بندوں کے امال کو اللہ تعالی تک اٹھاتے ہیں فرشتے فرشت مکہ اور مدینے کی تعاون سے اور آخری زمانے میں دجال سے حفاظت کریں گے وہ شام میں اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں وہ دشمنوں کے ساتھ جنگ میں مومنوں کی تائید کرتے ہیں اور ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر احد اور حنین وغیرہ میں پیش آیا وہ مجرموں سرکشوں اور غالموں کے دلوں میں دہشت و مایوسی ڈال دیتے ہیں اور ان کو ہلاک اور ان پر عذاب نازل کرتے ہیں جیسا کہ جبریلا علیہ السلام نے قوم لود کی آنکھوں کی روشنی مٹا دی پھر ان کی بستیوں کو اپنے پر سے اٹھایا اور ان پر انہیں پلٹ دیا پھر ان کے پیچھے اللہ کی لعنت و غضب کو لگا دیا گیا اور ان پر تہ کنکر کے پتھر برسائے گئے جو تیرے رب کے پاس نشاندار ہیں اور وہ بستیاں ان سے کچھ دور نہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور اس میں موجود آیت اور ذکر حکیم سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے میں اپنی بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں وہ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنی تخلیق اور بادشاہت میں عظیم ہے جو اپنے بندوں پر اپنے غلبہ قوت اور جبروت کے ساتھ غالب ہے ہم اس پاکدات کی حمد بیان کرتے ہیں اس کا شکر بجا لاتے اس کی تعریف کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں ہم درود دو سلام پڑھتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے سردار پر آپ کے نیک اہل خانہ آپ کے باعث صحابہ اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کا اتباع کریں اما بعد مسلمانوں فرشتوں پر ایمان دین کے عظیم اصول شریعت کے مسلمات اور اس کی بڑی بنیادوں میں سے ہے جن پر بہت زیادہ نسول دلالت کرتے ہیں ان میں سے عظیم حدیث جبریل ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں آئے اور دین کے عقائد اور ملت کے اصول مقرر فرمائے لوگوں کو ان کے دین کے امور سکھلائے اور انہیں بتلایا کہ فرشتوں پر ایمان دین کے ان اصولوں میں سے ہے جنہیں سیکھنا لوگوں پر واضح ہے کیونکہ جب بندہ فرشتوں پر اور ان کے امان پر ایمان لائے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ ان کے ساتھ ہے اس کی تائید و مدد کرتے ہیں اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں تو اس کا ایمان بڑھے گا اور مضبوط ہوگا اور بندہ اس کی زندگی میں معزز لوگوں میں ثابت قدم رہے گا اس لیے امن پر واجب بھائی کو اس اصل عظیم کو سیکھے اللہ کے معزز فرشتوں کی تعظیم و تقریم کا کھا ہو اور ان سے شرمائے اور انہیں قریب کریں ان تمام اعمال و وسائل سے دور رہے اور بچے جو انہیں تکلیف دیں انہیں دور اور متنفر کریں اس کی وجہ سے وہ تحفظ دیکھ ریک اور خیر و برکت کی بے شمار نعمتوں سے محروم ہو جائے گا اور مصوص میں ثابت ہے کہ فرش اس چیز سے عادیت محسوس کرتے ہیں جس سے بنی آدم عادیت محسوس کرتے ہیں جیسے بدبو گندگی اور ناپا کی اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جو اپنے مسلم بھائی پر بغیر کسی صحیح سبب کی کوئی دھار دار چیز یا ہتھیار اٹھاتا ہے یا اس عورت پر وہ اس عورت پر لعنت کرتے ہیں جو بغیر کسی عطر کے اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی وہ اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جو فساد مچائے یا فساد مچانے والے کو پناہ دے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم کو گالی دے جیسے کہ ثابت ہے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں جو بغیر کسی عدر کے اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی وہ اس شخص پر لانت کرتے ہیں جو فساد مچاتے یا فساد مچانے والوں کو پناہ دیتے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم کو گالی دے جیسے کہ ثابت ہے کہ اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف طرف اپنی نسبت کریے اپنے مولا یعنی مالکوں سے بے غربت بے رغبتی ہی ہوئے ان کے سوا کسی اور کو ولی یعنی دوست بنائے اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ فرشتے نہ کافر کی لاش سے قریب ہوتے ہیں نہ خلوق و زعفران سے لت انسان سے نہ شرابی سے اور نہ اس شخص سے قریب ہوتے ہیں جو جنابت کے ساتھ ہو اور غسل نہ کریں ہاں مگر اردو کر لیں وہ اس گھر کے قریب نہیں ہوتے ہیں جس کے رہنے والے قرآن و ذکر کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے برائیاں اور لہب اعلیٰ موسیقی اور شیطان اور شیاتین کی بات سنی جیسے معاصی اختیار کریں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جن میں کتے ہوں یا تصاویر اور تعدیم کیے جانے والے مجسمے ان کے علاوہ دوسرے امان ہیں جو فرشتوں کو عادیت پہنچاتے ہیں اور انہیں بندہ سے دور رکھتے ہیں مسلمانوں یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ اپنے نفس اہل اور گھر والوں کے حوالے سے نظر بد بھوت پریت کے اثر اور حالات خراب ہونے کی شکایت کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہی کہ وہی لوگ اس کا سبب ہیں کیونکہ وہ اپنے نفس گھر اور اہل میں گناہوں اور بدیوں میں ملوث ہوئے اور اپنے اعمال سے فرشتوں کو تکلیف دی چنانچہ وہ ان کے گھر سے نکل گئے اور دور چلے گئے اور ان کی صاف ستھری زندگی مقدر ہو گئی اور فدا شیاطین کے لیے خالی ہو گئی وہ ہر طرف سے حملہ آور ہوئے وہ ہر طرف سے کیونکہ اپنے نفس گھر اور اہل میں گناہوں اور بدیوں میں ملوث ہو اور اپنے امان سے فرشتوں کو تکلیف دی چنانچہ وہ ان کے گھر سے نکل گئے اور دور چلے گئے اور ان کی صاف ستھری زندگی مقدر ہو گئی اور فدا شیاتین کے لیے خالی ہو گئی وہ ہر طرف سے حملہ کر کے اس پر ہاوی ہو گئی اور اسے درد غم اور نفسیاتی بے چینی کا مزہ چکھا دیا اور یہ بات شابت اور یہ بات ثابت شدہ حقائق میں سے ہے کہ فرشتوں کا وجود شیاتین کو بھگاتا ہے اور انہیں رسوا کرتا ہے جیسے کہ شیطان بھاگ کھڑا ہوا اور پیچھے پلٹ گیا جب اس نے مارے گئے بدرے کبرا میں فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا او دہشت اور ڈر میں اس نے کہا میں تم سے بری ہوں میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو شیطان جہنم میں خطیب بن کر کھڑا ہوگا اور لوگوں کے لیے اعلان کرے گا میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو بلایا تو تم نے میرا کہا مانا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جاننے کے فرشت معزز نے مخلوق ہیں اور ان کے عظیم ترین اعمال میں کی حفاظت ان کی تائید اور ان کے دلوں میں خیر کے محرک جگانا ہے وہ نیک مؤمن سے شرماتے ہیں جیسے کہ فرشتے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے شرماتے تھے چنانچہ آپ ان سے شرمائے ان کی عزت کریں چنانچہ آپ ان سے شرمائے ان کی عزت کریں انہیں تکلیف نہ دیں اور اپنے گھروں سے نہ نکالیں اپنی زندگی میں سعادت مند ہوں گے اور اپنے معاش میں خوش و ساداں رحمت آپ پر چھائی رہے گی آپ پر سکینت نازل ہوگی اور اللہ آپ کے نفسوں اور آپ کے اہل خانہ میں آپ کے دخول و خروج کے وقت آپ کی حفاظت فرمائے گا پھر آپ درود و سلام پڑھی انسانیت کے سردار اس کے رہبر اور روشن چراغ پر اللہ تعالی نے ہمیں آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشت نبی پر درود بھیجتے ہیں امینت تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک درود پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اس پر دست دس درود بھیجے گا اے اللہ تو درود و سلامتی برکت اور انعام نازل فرماپ اپنے بندہ رسول اور ہمارے نبی محبوب اور ہمارے سردار محمد پر آپ کے اہل خانہ بی و صحابہ پر ان میں خصوصا ابو بکر صدیق اور آپ کے اہل خانہ و ذریت اور صحابہ پر ان میں خصوصا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان دین اورین علی ابو الحسنین پر اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح اتباع کریں اے اللہ! اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ! اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما شرک اور مشرقین کو دلیل و خار کر اے اللہ تو ہمارے اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو پر امن اور پر اطمینان اور خوشحال بنا دیں اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین میں اے اللہ تو ان کی مدد فرما شام میں اے اللہ تو ان کی مدد فرما عراق اور ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ تو ہمارے سرحدوں پر تعینات مجاہد بھائیوں کی مدد فرما تو ہمارے سرحدوں پر تعینات مجاہد بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ تو انہیں اپنے دشمن اور ان کے دشمن پر مدد فرما یا رب العالمین اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو اس کام کی توفیق جو تیرے جو تجھے پسند ہو اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو ایسے کام کی توفیظ جو تجھے پسند ہو تو جو اس سے راضی ہو تو ہمارے حکمرانوں کو ایسے کام کی توفیق جو تجھے پسند ہو تو اس سے راضی ہو اے اللہ تو انہیں اور ان کے دونوں نائبوں کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو انہیں اپنی رحمت سے خیر کی کنجیا اور شر کے تالے بنا دیا ہمارا الله اللہ نبینا محمد وعلى علی و وسلم تسلیما کا